اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو تزمیں پکڑ گیا اور اپن خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالی اور چھوڑ دے تو زبان نکالی یہ حال ہے ان کا جنہوں نے نی ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نس نہ کے کہیں وہ دیان کرے